اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مجدہ لے کر آئے بولے سلام کہا کہا سلام پھر کچھ دیر نہ کی کے ایک بچھوا بینا لے آئے